از ناد رب کا موسا اور یاد کرو جب آپ کے رب نے موسا علیہ السلام کو ندا دی تل قوم کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے فرعون اور فرانیوں کے پاس جائیے قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس آپ تشریف لے جائیں انہیں تبلیغ فرمائیں اللہ یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا قول عرب بھی ارز کی اے میرے رب انقاف بے شک مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میری بات نہیں مانیں گے وہ یدی کو صدری اور میرا سینا مجھے تنگ محسوس ہوتا ہے ولا یلقل اور میری زبان خوب واضح نہیں چلتی ہارون پر پروردگار ہارون کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیج دے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کی زبان میں جو لکنت تھی اس کا اثر لوگوں پر تو ظاہر نہ ہوتا لیکن آپ خود بولنے میں دقت محسوس کرتے تو آپ نے کی پروردگار میں اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہوں میری زبان خوب چلتی نہیں ہے تو ہارون کو نبی بنا کر بھیج دیے ولہ ہم الہ رم اور ان لوگوں کے لیے الیہ مجھ پر رمبن ایک الزام ہے ان یعنی لوگوں کا مجھ پر الزام ہے کہ میں نے ایک فرونی کو قتل بھی کیا ہے وہ واقعہ اس طرح تھا کہ موسا علیہ صلاح وسلام تو فرونی اور بنی اسرائیل کی جو لڑائی ہو رہی تھی اور ایک فرونی شخص ایک مسلمان شخص کو مار رہا تھا تو آپ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ پھر اور مارنے لگا تو آپ نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک مکہ ایک گھوسا رسید کیا آپ کو مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور عام طور پر مکہ مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے مگر حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کی جو ہاتھ میں نبوت کا زور تھا اور وہ جو طاقت تھی اس سے وہ مر گیا اب وہ چونکہ کافر تھا کافر کو مارنا اس موقع پر جائز بھی تھا اور آپ کی قتل کی نیت بھی نہ تھی مگر آپ نے کہا کہ میں جب انہیں جا کر تبلیغ کروں گا تو وہ تو مجھے گرفتار کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا تم دس سال سے مصر سے تم چلے گئے تھے کیونکہ حضرت موسا علیہ السلط والسلام کو جب وہ گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے تھے تو آپ نے مصر کو چھوڑ دیا اور مصر سے مدین چلے گئے فوف ہو میں خوف کرتا ہوں ایں یک طون کہ کہیں وہ مجھے قتل کر دیں مجھے اس بات پہ خوف ہے اولا کل اللہ تعالی نے فرمایا ہرگز وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے فض ہوبا بھی آیا تین آپ دونوں جائیے السلام اور ہارون علیہ السلام ہماری نشانیوں کو لے کر انا معم مست بے شک ہم تمہارے ساتھ کلام کو سننے والے ہوں گے یعنی آپ جائیے میں آپ کے کلام کو سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ میری حفاظت میں ہوں گے یا آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آؤنا تو اس کے پاس جاؤ فقولہ اور تم دونوں اس سے کہو انا رسول رب العالمی بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں بھیجے ہوئے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ اور تیس ہزار تقریباً تھی فرونیوں نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا ان پر ظلم کرتے اولا فرون نے کہا الم نوربیکا فینا ولیدت کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی ہمارے درمیان تم بچے تھے مشلا وسلام نے جب کہ آپ تین مہینے کے تھے فرون کے محل میں آئے اور پھر وہیں آپ نے تیس سالہ زندگی گزاری تو آپ بچے تھے آپ کو ہم نے پالا یہ نے کہا ولا بستینا من اومور کا اور اپنی عمر کے کئی سال آپ نے ہمارے درمیان گزارے وہ فعال فال تک لتی اور آپ نے وہ کام کیا جو کام آپ نے کیا یعنی آپ نے بہت برا کام کیا کہ تیس سال تک ہم آپ پر احسان کرتے رہے اور آپ نے ہمارے ہی بندے کو قدر کر دیا وہ انت منل اور آپ نہ شکروں میں سے تھے کافر کے ایک معنی ہوتا ہے نا تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے احسان کو ہمارے احسان کو فراموش کر دیا اور یہ کام کیا اور پھر آپ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے خالا. آپ نے فرمایا فالتو ہاں ایزن میں نے کام اس وقت کیا تھا وہ انم اینم گین جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ مکہ مارنے سے یہ مر جائے گا گن لین کے وہ مانا نہیں جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں یا مراد یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مکہ مارنے سے مر جائے گا میں نے تو اس لیے اس کو مکہ مارا تھا کہ یہ مسلمان پر ظلم کر رہا تھا مسلمان سے ظلم کرنے پر وہ باز آ جائے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور میں پھر مصر چھوڑ کر کیوں چلا گیا فر رم لما خف تو کم پھر میں تم میں سے چلا گیا جب میں نے خوف کیا کہ تم میری بات کو نہیں مانو گے اور تم یہی سمجھو گا کہ میں نے جان بوجھ کے مارا ہے فواہ بلی ربی حکمن بس میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی نبوت عطا فرمائی وجہ من المر سلیم اور میرے رب نے مجھے رسولوں میں کیا اور یہ کوئی نعمت ہے جس و تو مجھ ان احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر بنی اسرائیل رکھے یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے اگر تو نے میری تربیت کی بچپن میں مجھے رکھا کھلایا پہنایا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب تو یہی ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ان کی اولاد کو قتل کیا اور اسی تیرے ظلم عظیم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس رہتا کیا بات اس قابل ہے کہ تو اس کا احسان جتا رہا ہے فیرون موسیٰ علیہ السلام کی استقریر سے لا جواب ہو گیا اور اس نے انداز کلام کو بدل دیا اور یہ گفت کو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی قال فیرون وما رب العالمین فیرون بولا اے موسیٰ رب العالمین کون ہے قال رب السماوات والارد وما بینہما موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آسمان و زمین کا بھی رب ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی رب ہے ان کنتم تم اگر تم یقین رکھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کافی ہیں اب اس کا کوئی جواب فرون کے پاس نہ تھا کال فرون بولا لمن اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو اس کے درباری تھے جو اس کے چاپلوسی کرنے والے چیلے تھے الا کیا تم سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں اس نے یہ بات کہی موسا علیہ السلام نے کوئی اس کی پرواہ نہ کی آپ نے آگے شاد فرمایا کالا موسا علیہ السلام نے فرمایا رب کم و رب آبا کم میرا وہ رب ہے رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا اجداد جو پہلے گزر گئے ان کا بھی رب ہے نہیں تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے یہ بتا کہ تجھے کس نے پیدا کیا اور تیرے آباؤ وزداد کا خدا کون ہے تو یہ اس کا جواب بھی نہ دے سکا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ تو چند سو سال سے کیا تھا اس سے پہلے لوگوں کے متعلق وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا خدا تھا کال فرون بولا ان رسول اور سیلا کمل مجنون بے شک تمہاری طرف جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ تو ضرور مجنون ہے نوزال یہ دشمنوں کی عادت ہے کہ جب جواب نہیں دے سکتے تو الٹی سیدھے الزامات لگاتے ہیں اور مزاق اڑاتے ہیں لیکن تبلیغی ان کرنے والا پرواہ نہیں کرتا پلا آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا کہ میں مجمون نہیں ہوں آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا کولا موسا علیہ السلام نے فرمایا رب المشرقر وما نہما مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے ان کنتم تم اگر تم سمجھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کافی ہیں قولا اب فرون نے دھمکی دیخستہ غری اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھا اور مجھے معبود اور رب نہ سمجھا لن کا مینل مسجودین تو میں آپ کو قید کر دوں گا قید میں ڈال دوں گا اب اس رکو میں مفسرین فرماتے تین باتیں ہیں جب کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو پہلی بات اس کا مدہ اڑایا جاتا ہے پھر نے مدہ اڑایا لیکن جب دیکھا کہ مذاق سے بھی حضرت موسا علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مبلغ جو اچھی باتیں کر رہا ہے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا جائے اور آپ کو کہا تو آپ تو مجنون ہیں تو اس پر بھی اس نے دیکھا کہ آپ پر کوئی اثر نہیں تو تیسری چیز ہے دھمکی دینا تو اس نے آپ کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر آپ نے ایسی باتیں کی تو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا کال ہے آپ نے فرمایا او لو جی تو کیا اگر میں تمہارے پاس روشن واضح چیز لے کر آؤں پھر بھی تم مجھے قید میں ڈالو گے کال فرون بولا فاتی ان گن تمین سعود یقین اگر آپ سچے ہیں تو وہ چیز لا کر دکھائیں فل کو اب آپ سوچیں بات چل رہی ہو اور اچانک سے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنا اثر پھینکا اور وہ ایک میل کا زہا بن گیا بعد مبسرین فرماتے ہیں پہلے وہ ہوا میں اڑا اور پھر اڑ کر نیچے آیا اور اس نے اپنا منہ فرون کی طرف کیا اور بفسیح زبان جسے فرعون سمجھ سکتا تھا اس عزد نے کہا اے موسا مجھے حکم فرمائیے کیا حکم ہے تو فرون کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور دربار درباریوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی مفسرین فرماتے ہیں ایسی بھگدڑ مچی کہ کئی لوگ کچل کر ہلاک ہو گئے تو فرون کے دربار میں ہزاروں لوگ وقت موجود ہوتے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ پس وہ اسی وقت اچانک ایک بہت بڑا ازہ بن گیا وہ نژ یدہ اور آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا بغل سے ملا کر ہاتھ کو دوبارہ کھینچا فیزا ہی ابئی بس وہ اچانک ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے روشن و منور ہو گیا پہلے تو فرعن ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا پھر اس کے وزیر حامان نے غلط مشورہ دیا اور اسے مشورہ دیا کہ ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ جادوگر ہیں اور لوگوں کو حقیقت کی طرف نہ پہنچنے دیں